رحمان سامعن کرام یہ قرآن خملہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کی وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ما شريك له وأشهد أن محمد نزه ورسوله أما بعد فإن أبدأ الكلام كلام الله وأحسن الهدي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور مختفاتها وكل مدفد جدعه وكل بجهة ضلالة وكل ضلالة زمار نيت الله ورسوله فقد رشد واهتبأ ومن يأصل الله ورسوله فتقدمنا بخباء اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل الأخذة من لفاني يفقه قولي حن أباد بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسك بسم الله الرحمن الرحيم أنش ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقين الذين يؤمنون بالغير ويقيمون الصراع ويقينون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدن من غبهم وأولئك هم المفلحون قابل قبر علماء كرام. حاضرين اكرامي شائسة عزي محترم قاری صاحب نے فرمایا کہ میں ایک سفر سے لوٹا ہوں اور یہ بڑا تھکڑا دینے والا سفر تھا اور اس ایسا ہے کہ گلا نہیں دے رہا اور میری یہ خواہش تھی کہ قاری صاحب اس موضوع پر کچھ فرمائیں وہاں کچھ گوشت میرا کم ہو جائے لیکن آج وہ بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہوئے چند گزارشات پیش کروں گا یہ کوشش ہوگی کہ اس تعلق سے اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے کیونکہ یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے ظہور محدید فتم جال یہ آج کا موضوع ہے اور یہ اعتقادی مسئلہ ہے ہمارے محمد رسور اللہ علیہ وسلم نے جو غیر کی خبریں دیں چاہے ان کا تعلق سابق امتوں سے ہو میں ان کا تعلق زمانۂ مستقبل سے ہو وہ غیر کی خبریں امت کا امتحان کہ لوگوں کا اپنے پیغمبر پر کس حد تک ایمان و ایسان ہے کس حد تک پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہے ایمان بالغیر یہ شریعت اسلامیہ میں ایک بہت بڑے امتحان کا ذریعہ ہے اس سے قبل دین اسلام کو ایک ایسی قوم سے فارغہ بڑا جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم دن دیکھے ایمان نہیں لائیں گے عریم اللہ جوہر سر ہمیں اللہ دکھاؤ دیکھیں گے پھر مانیں گے یہ بری فائد جو غیر پر ایمان لانے کے تیار نہ تھے اللہ رب العزت نے جب اپنے آخری کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کیا تو ان کی پہلی خوبی یہ بیان کی اللہ یؤمنون بل یہ دن دے کے ہی ماننا ان کا ایسا ایمان و ایسان ہے اتنا سکھا ان کا عقیدہ ہے کہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنے کی یہ بہور عمارتی جو ایک دینی اور اسلامی نظریہ ہے اور جس کے ساتھ بہت سی حکمتیں بہت سی مسلحتیں بہت سی نصریحتیں وابستہ ہیں اس بار میں بنیادی طور پہ تین نظری ایک نظریہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کوئی چیز نہیں مہدی نام کی کوئی شخصیت ظاہر نہیں ہوگی یہ لگ رہی ہے اب سر کا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ بحال اسلامی فاہرین بھی اس کون کا شکار ہو گئے اور ظہور مہدی کا انکار کر گئے جن سے دور صادق کی شخصیات میں سے ایک بڑا نام علامہ ابن خلدون سے رہنا اللہ اور دور حاضر کی شخصیات میں سے ایک نام مورانا مودودی کا ہے میں نے ان دونوں حضرات کی تحریریں چیک کی پڑھنے کی کوشش کی کہ وہ ظہور مرضی کا انکار کیوں کرتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی معقول تحقیق کے ان تمام حقیق کو غریب قرار دیا جن میں محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے امام ماہدی کے ذہور کی خبر دی ان میں سے بات رہا صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے سن العبی دارود میں ہے جامع ترمری میں ہے سنفائی میں ہے ضرور ماجا میں ہے صحیح ابن حضبان میں ہے مصبرت حاکم میں ہے صحیح ابن فدیمہ میں ہے مصنف ابن علی صحبہ میں ہے مصرف الامام علی جال موسلی میں ہے طبرانی کبیر میں ہے طبرانی اوسط میں ہے طبرانی صریر میں ہے اتنی ہے کہ ہندوستان کے عظیم محدک نواب شدید اعظم خان رحمۃ اللہ نے اپنے کتاب العماد خار نے اس حدیث کو ٹوٹ کو ان کو بیان کرنے والے صحابہ کو اور ان کے ناموں پر جمع کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ حدیث اس موضوع کی حدیث حد حڈ کو پہنچ چکی حد تبادر اور ان لوگوں نے یہ بیٹھے بیٹھے کیسے کہہ دیا کہ یہ حدیث غریب ہے میں اس پر کو بڑا حکرامی کرنا چاہتا ہوں صرف یہ واقع کروں گا کہ علامت عدی خلزون سے ایک مورخ سے جن کا حدیث سے اس قدر مت نہ تھا اور شیخ مودودی صاحب حدیث پر کلام ان دونوں کا میدان نہیں ہے ان دونوں کا مجال نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سائیکل کے پینشن لگانے والے کو آپ جو ہاتھ دے کہ اس کو ٹھیک کرو ہم نے حدیث کہا ہم نے حدیث کے پکانے کہا محدین جن کو اللہ رب العزت نے حفظ حدیث سماع حدیث اور نشر حدیث کے لیے پیدا کیا وہ ان حادیث کو صحیح بیان کر گئے صحیح اثرات کے ساتھ اور صحت کا حکم لگا گئے تو اتنے کثیر محدین کے درمیان ان دو شخصیتوں کے قول کی کسی کلام کی کوئی حقیقت نہیں نا قابل ذکر اور ظلم تو یہ ہے حدیث کو حدیث کے ضوابط کے تحت نہیں رکھا جاتا بلکہ اپنی ہدایت اور اپنی عقل پر پیش کر کے اور عقل اور ہدایت کے خلاف قرار دے کر اس کا انکار کر دیا جائے اللہ یہ سازش ہے حدیث کی طرف اتنی بکارے شریف مودودی صاحب کو اتنے مکارکات ہوئے اتنے اوہام ہوئے کہ اس موضوع پر ان کی تحریرات سے منقرین حدیث نے خوب فائدہ اٹھایا اتنی کمپیاں کر اتنی سوچ رکھا کے منقرین حدیث کے کا اس اسٹالوں پر ان کی کتابیں جیتنی ہیں اور وہ ان کی نقول پیش کر کر کے ان سے کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تو نظریہ ظہور محدی کا انکار کرنے والے یا تو مراکز ہیں اور یا مسلمانوں میں سے باہر جنہیں جنہیں شخصیات ہیں جن میں سے دو کا نام میں نے آپ سے لیا دوسرا نظریا مہدی ظاہر ہوگا لیکن ان لوگوں نے امام مہدی کو اپنے مخصوص خان اور اپنی خواہشات کے فرق میں نپیٹ کر پیش کیے یہ کہتے ہیں کہ جو مہدی ظاہر ہونے والا ہے یہ پیدا ہو چکا ہے بھائی پہ پیدا ہوا آج سے تقریباً بارہ تیرہ سو سال پہلے اور پیارا ہو کر سردار ساموران چھپ گئے اس کا نام محمد ہے باپ کا نام حسن ہے اشکر اور امام حسین کی اولاد میں سے ہے اور وہ ہمارے بارہ معصوم امام جن کو ہم مانتے ہیں ان میں سے بار با امام وہ ہے جو چھپ گیا اب تک چھپا ہوا ہے اور پتہ نہیں ظاہر ہے حافظ میں رحمت اللہ علیہ آٹھویں صدی بجلی کے محرے سے ایمان سن سات سو اکاون منٹے انتقال ہو انہوں نے اپنے دور کا حوالہ دیا کہ میں نے خود ان پرواس کو اور شیعوں کو دیکھا ہے کہ وہ سردار سردار سامنا پر کھڑے ہو کر اپنے امام کو پکارتے ہیں کہ باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ نکل آؤ ظاہر ہو جاؤ ایسا نظر کا خیز عقیدہ اپنے عقیزے کے ذریعے اسلام کی تصویر کرانے کی کوشش کی کہ نظریہ اس نظریے کے بالکل خلاف ہے جو عالمی سننا بن جماعت اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم فرمایا اور وہ تیسرا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرب قیامت ایک شخص ظاہر ہونے والا اس کا نام محمد ہوماں کے جو آپ ہی ہو اس میں ہوں اس میں اس کا نام میرا نام محمد ہو وقت و رضی اس اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام یعنی جس طرح میں محمد بن عبد ہوں اسی طرح وہ بھی محمد بن عبد اللہ اس صحیح عزیز سے بات کٹ گئی جو کہتے ہیں کہ وہ محمد ابن حسن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بارہ محسول ایمانوں میں سے بارہویں امام تھے اور چھپے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے تھے اور اللہ کے جگمبر فرمایا کہ وہ ایرانوں کے سب سے پیدا ہو گئے وہ کہتے ہیں اس کا نام محمد بنی حسن ہے اور رسول اللہ حسن کا فرمان ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب حسین کی اولاد میں سے اور اللہ کے جلم صلی اللہ وسن کا فرمان ہے کہ وہ جناب حسن کی اولاد میں سے اور حسن کی اولاد میں سے ہونا اس میں ایک نصا ہے سعید بخاری کے عزیز ہے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نے جناب حسن رضی اللہ علیہ اشارہ کی کیا اور خدا کہ ان بنا هذا سید ان ببلی هذا سید ہے جس میں فنما ہوتے ہی عطی دن من عطی دن لوک لے لی بہی بخاری کے ہوئی میرا یہ سردار حسن کی طرف میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عمار پر برعزت اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں نے سنا کرا دی دو عظیم جماعتیں بالکل جنگ کے دانے پر پہنچ جائیں گی ایک بڑی سپر و غرض گٹی کا خطرہ ہوگا اور میرا یہ جو حسن ان دو جماعتوں میں سبح کی بنیاد بن گئی فلاسل جناب حسن ردی محمد باغ میں جب خلافت میں تناخت ہوا ایک طرف معاویہ غرب سفیاان کا نام پیش کیا گیا اور ایک طرف جناب حسن ربی مانو کا نام پیش کیا گیا اور دونوں کے ناطے اپنے اپنے نام پر مسرل ہیں اور ایک عظیم قطر و حالت گری کا شبہ کردہ ہو چکے ہیں امت بربادی کے دعوے پر کھڑی ہے جناب حسن نے فرمایا کہ میں اس خلافت کی فیص سے اپنا نام لیتا واپس لے لوں پراغ اختیا کہ میں خلافت کو مول کرنے کے لئے تیار نہیں اور تم امیر و کو خلیفہ بتا دو اور میں ان کی زحت کروں گا انہوں نے ان کی زحت کر لی جن کا خطرہ چل کر اور اللہ کے جلدر کی پیش گوئی پوری ہوگی کہ میرا یہ ڈیٹا عظیم سردار ہے جس کے دری مطالعہ مسلمانوں کی سوچ بات ہوئے چنا چلانے اور جنگ کا خطرہ کرے جائیں سات حسن ندی لانے ہوں اپنا نام لے کر اپنے آپ کو پیچھے کر ایک عظیم قربانی بھی اس قربانی کا خلا اللہ کرے ان کو یوں کرے گا کہ ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو فیاضت سے قبل پوری کائنات کی قیادت اور سلام کا صلاح فرما دے گا ایسا ارام بتائے گا ایسی قیادت ان کو عطا فرمائے گا کہ اللہ کا قدم کرے عیسا کے نریت بھی ان کی سدام الماعت کرے زیر اسلام میں لما كده diberne tash kiya koi ke badh ira aur ke khidmat mazhabi ne zahir hona karam e muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye baat kitni yakat farmayi farmaya ke law lam yakh bin duniya illa yawman law lam yakh نقب بد الے کروں گا وہ وائرس کا رج رہا یوا کی اس میں ہو بس می ہے اس موبی پرناک اگر اس دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا اور ماہی باہر نہ ہوا ایک دن کے بعد قیامت نہیں ہوئی اور اب تک ماہی باہر نہیں ہوا ایک دن باقی رہ گیا اس کے بعد قیامت قائم ہوگی ہمارا کر ایسا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس آخری دل کو اتنا طویل کرے گا اتنا گندہ کرے گا کہ اس دن کو سلیل کر کے مافی کو بھیجیں گے اس شخص کو بھیجیں گے جس کا نام میرا نام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام یعنی محمد بن عبداللہ جین میں تو ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں اس قدر تعریف کی ہمارے عصیبے کو امام کے ظہور پر اتنا پکا کر دیا کہ یہ پوری گروہ گزر جائے گا اور آخری دن بھی بات نہیں بن گیا سولہ اس آخری دن کو کتنا لمبا کرے گا سات سال سے زیادہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد ہوگا ظاہر ہونے کے بعد سات خان اس زمین پر موجود رکھیں گے اور حکومت کریں گے سات سال کے بعد ان کا ایک دن کو اتنا تویر کر دے گا کہ وہ سات سال پورے کریں اللہ کے قدم کر یہ ہماری اعتبادی ترجیح اللہ کے پسمبر کی خبر ہے آپ کی پیشگوئی ہے اس, اس پر ایمان لانا ایمان بھی رکھائے لیکن محمد الرکھوں اللہ وسلم نے بہت سی شکتی آپ کی پیشگوئی کی جیسے آپ پڑھتے جن میں سے کئی شکتی ظاہر ہو چکی دنیا جانتی اور مانتی تو آرمی کسی کی شہادت دیتی مسحبت تجزاد کی پیش گوئی آپ نے نہیں کی تو ظاہر ہوا عصمت علسی کی پیش گئی آپ نے نہیں کی وہ بھی اور رسول اللہ خن کے ایک حدیثی بہاری نے احمد نے کہ ان لطیفتوں سے و نبیہ تجزابن و مبیہ ببو شکیف میں دو انسان پیدا ہو گے ان میں سے ایک تصداد ہوگا دوسرا مبیر ہوگا مبیر کا مانا محلے کا خاص خوب قطر وارم کری کرے گی راج اسکر حجاد نے یوسف سے محافظ جتنے خوب قطر و پارن کری تھی اس نے کہا کہ اے حجاد اللہ کے دلندر کی ادب سندر قسور اللہ سنار کہ برو شکیق تبیلا जो دو انسان پیدا ہوں گے ایک قزاب جھوٹا بڑا بڑے نغوبت کرنے والا دوسرا قاطم اور مل کر غائب ہو چکا جو کہ مختار ابو ہے صحت بھی اس نے نغوبت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مبیثر اللہ کے نظمبر کی پیش گوئی پوری ہوئی یا نہ ہوئی ایک شخصیت دوش سیت ہو کے ظاہر ہونے کی کوئی آپ نے کی وہ پوری میں امن عمر خطار رائے ہو بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے یمن کے ایک کافلے یمن سے کیوں کافلا تھا جو شم تھی تمہیں ان سے ضرور ملتے اور ان سے پوچھتے کیا تمہارے چیز وہ ہے کتنے عامر نام کو کچھ شخص ہے وہ ستنے عامر وہ کہتے بھائی خراب خامش ہو گئے دوسرا کافی آ گیا سے پوچھا تمہارے ریت امیش اتنے عامر نام کا شخص ہے وہ کہتے نہیں اس طرح کئی ہر دوسرے بلا کے کئی سالوں کے انتظار کے بعد ایک کافی آیا جمل کو امیر عمر نے برا لیا دربار اور پوچھا کہ تم نے اویش اتنے عامر القرد نام کا کوئی شخص ہے تو شخص کڑا ہو میرا اویس میرا نام اوے پرما کو تم عامر کے بیٹھے ہو کہا کے جی ہیں ہو فرمایا کے جی ہے فرمایا کہ کیا تمہارے پر پہلے فرض کے ساتھ دیا کے جی ہیں فرما کو تمام تاخ ختم ہو گئے حرض کیا کے جی ہے پرما کے کیا کتابوں میں سے ایک ساتھ بس پارٹی میں کرے کہا کے جی ہیں فرمایا تمہاری والدہ بھی ہے کہا کہ جی ہیں فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے بڑے خدمت اور بڑا اس کے ساتھ کتنے سلوک کرنے والے ہو کہا کہ جی ہیں فرمایا کہ تمہاری بات میں تم سے خوش ہے کہا کہ جی ہیں امیر عمر نے کہا کہ دونوں بھائی میرے لیے استفار کی دعا کر پاتی اپنے سندردگار سے میرے لیے استفار کی دعا کر دی. سب حیران کہ امیر کو کیا ہوگیا کیا پوچھ رہے ہیں کیا تفادہ کر رہے آخر پوچھا انہوں یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا اتنے سوال کیوں کیے فرمایا کہ محمد مسود اللہ عبد و سلم نے تو ایک موقع پر فرمایا تھا کہ انہیں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا اس کے باپ کا نام عادل ہوگا اس کے قبیلے کے نام بنو بنوشر ہوگا اور وہ جمل سے آئے گا اور اس کے وطن پر برف کے ساتھ ہوں گے وہ دانت ٹھیک ہو جائیں صرف ایک درم کے اگر ساتھ باقی بچے گا اور اس کی والدہ ہوگی وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس نے فروغ سے پیش والا ہوگا اس کی خوب خدمت کرنے والا ہوگا عمر اگر تم نے اس شخص کو دیکھ لیا اس کو پا لیا تو یاد رکھو بولو مستکاب کا آواز ہوگا اس سے ہو گراغ کی پکشی کی ڈاکرانے مستجاب کا آواز ہوگا جب تمہیں ملے اس سے کہنا کے براہ کو اللہ نے ابراہ کو مار قربان جائیے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے بارے میں جو خبریں دی نام باپ کا نام وارزہ کی حیات برس کے بعد جو جو خبر دی وہ سب کی سب اس میں موجود یہ آپ کی پیش ہوئی غائر ہوئی تاریخ اتنی شاید صحیح حافظ سے یہ بات ثابت آپ کی وہ خبریں سوسائڈ ہو چکی اور دنیا مانتی ہے جانتی یہ خبر رکھتی ہے سہور مہادری کی اسی سے سب ان کا ایک حصہ ہے ایک ہی ای بارے میں ایک ہی شخصیت یہ سب کچھ فرمائی ہے جس کا خاص فرضی ہے کہ میں ان سے قومی ان میں خواہش سے کبھی نہیں بولتی وہ جب بھی بولتی ہے اللہ کی کڑی بولتی ہے آپ یہ سب کچھ اللہ کی بڑی نا بھی کا اپنی طرف سے کوئی فرام نہیں دیا جس طرح وہ شخصیتیں ظاہر ہوئی مسلمان ظاہر ہوا اصل احمد ظاہر ہوا عمیر سنگھ نے اشریف بنایا برو شکیف سے ایک قبضار مختار کی شکل میں ظاہر ہوا اور ایک مبیر بن یوسف کی شکل میں ظاہر ہوا اور یہ ساری پیش گوئی حرف بہار پوری ہوئی کسی طرح اس کے اندر کی یہ پیشوئی بھی ہے کہ قرب اسلامت ایک شخلیت ظاہر ہوگی وہ ما ہے اس کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ لوگوں کو ایک خیال ہے کہ بخاری مسلم میں باپی نام کی کوئی شخصیت نہیں جو ہماری محفوظ ترین کتابیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک حیث بخاری مسلم میں نہ ہونا اس مسئلے کے زور کی دلی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو بخاری سے ثابت ہو یہ مسلم سے یہ کہ حالت ایک معروف علی ہے اسے پوری دنیا جانتی پوری دنیا اور فصلہ بھی احتاہطی اور وہ خبر بھی قید کی محمد الرسول اللہ وسلم کے فرمایا کہ دس کہاوت جنتی ابو فکر ان جنہ جنت عمر و پھر جنت عثمان و فر جنت اللہ آخری اشر محاشرہ اشرا وسوا یہ غریب اس کو سب مانتے لیکن نہ بہاری میں نہ اس کو جو ہے خدا ہے وہ ایک اور اللہ کے سمندر کی تین ہوئی ہے دنیا کے تعلق سے نہیں بلکہ آخب کے حوالے سے صحافت سنگتی اس کو سب مانتے سب جانتے تو یہ عظیف اگر بہاری میں نہیں ہے دسلم میں نہیں ہے جس کا معنی یہ نہیں کہ مسئلہ تو غلط ہے یا وہ ذوق کا شکار ہے ہر کس نے نے خود فرمایا کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب ایک لاکھ شہریسوں سے کیا ایک لاکھ شہری سے اور بخاری شریف نے چار ہزار عدیث مسلم نے چار ہزار ادیس کافی کہا کہ بقرعت ابو داود ہے فلم ہے مدرت کے حاکم چار سندوں میں ذخیر کتاب جو آٹھ ہزار عیسوں میں مجبور ہیں امام حاکم نے کس بنیاد پر لکھی کہ بخاری مسلم کی جو صحت کی شرائط ہے ان شرائط پر جو حدیث ہیں ان سے رہ گئی ان حدیثوں کو میں جمع کرتا چار جنگوں میں زخیم کی طرف تقریباً آٹھ ہزار حدیثوں کے براغ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کام میں جو کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کر دیا شریف الحزمہ شریف الحبان شریف سکن صحیح المخار ضیات مبتشی کی یہ تمام کتابیں مجموعہ حدیث تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث اگر بخاری مسلم میں نہیں ہے تو اس سے ہمارے یہ نہیں کہ مسئلہ وہ کاطر دوسری بات یہ کہ بخاری اور مسلم میں امام بادی کا ذکر ملتا ہے امام بادی کے ظہور کی طرف کسان موجود طرح سے رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف میں الفتن میں مسلم میں کتاب الايمان فقہ کی رفع میں موجود رسول الله علیه وسلم نے فرمایا کیسے ہو کدہ اگر مدد طلب کیما سین کو ایمان اپنکم دلکم کیسے ہو کدہ اگر اس وقت تمہاری کیا حالت تمہاری کیا شان ہوگی کیا اہمت ہوگی جب تمہارے بیچ اتریں گے عیسیٰ بن مریم عیسیٰ رکھوا یہ صاحب نے پوری تفصیل سے اور اس کے محتسار اس پچھلے پروگرام میں آپ نے سنے ہوں گے شیخ مسودہ اللہ حافظ اللہ سے ایک دن مریضن عیسا دن مریضن نظول فرمائیں گے اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی ایک بات ایک دن کا نظول فرمانا دوسری بات یہ میں امام کم اور تمہارا امام تم ہی دیتے ہو تمہارا ایمام تم ہی دیتے ہو یہ باری میں بھی ہے تو کچھ جناب ابو ہے اس کے رانی اور ایک عید الز بھی ہے کئی بار تم ابن مری گئے میں فرکم وہ امرا کم اس وقت تمہاری ہوگی جب عیشانس نام اترے تمہارے بیج وہ امر کم بلکھم اور تمہاری امامت ایک شخص کرے گا کہ تم ہی دیتے ہو اب یہ شخص کون ہے جس کی امامت کا انکر کیا صحیح جی محلے میں یہ لفاظ موجود ہے کہ عیسابین مریم ناگرک ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی کیسے ہو تمہارا ایمام تم ہی کیسے ہو وہ امام کون وہ امام کون گے یہ سوچی اور الحدیث یہ سب سے رقبہ حدیث بعض اوقات اپنی تفدیل خود کرتی جس طرح قرآن بعض اوقات اپنی تفصیل خود کرتا ہے اس طرح حدیث بھی بعض اوقات اپنی تفدیل خود کرتی فلاں شیخی الرحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے المنار الس ابن علی اسامہ کی نسلت سے عیز کو اسی عزیز کو اور ابن سعید نے بنایا ایک کنت صحیح اس میں الفاظ بھی کئی فوق ہو ابران نول ابن المریم المل ماردی کو امیر کے ساتھ ماہدی کے الفاظ اس مطلب موجود ہے وہ شخص جس کا اشارہ سیم بخاری میں ہے مسلم میں ہے لیکن نام مذکور نہیں کسی حدیث کے ایک اور طریق سے اور وہ طریق صحیح اس کا نام ذکر محتی سے ذکر کر دیا اس وقت میں تمہارا امیر ہوگا اس کا نام مہدی ہوگا وہ سننے سے ہوگا اور وہ کہے گا اس والے خان سے کہ سہار وہ سمجھے گا کہ آئیے جماعت کے آئیے ان کو جماعت کی دعوت دے گی إخوان الاسلام कहते हैं إن باركم على بعض الأميرة أمير ثم ثم جماعكم جرامت كل قرار خلاص جماعتي جماع कराएंगे और इसारे तमाम उनकी खुदान नमाज पढ़े आखिर فاضيه تكريم الله لهذه الأمة البارعت اس ذریعے سے اس واقعے سے اس امت کی تقریب ثابت کی اس امت کی عزمت اور اس کی عزت اور اس کا مقام ثابت کیا وہ اس کے بعد اسر اسلام کی جماعت کے حوالے ملتے ہیں کہ وہ بھی امام بنیں گے لیکن آج اسر اسلام کیسے کہ سب لوگ موجود ہیں اور سب کی موجود موجودگی میں اس امت کی تقریب اس امت کی شان واضح ہوتی سب کے نیچ کم کرا کہاں سے ہوا امام کہ صحیح فارغ حدیث میں تھا. وہ ظاہر ہو گیا حارث حبیب اسامہ کی وسرت کے ہی حدیب جس میں اس امام کا نام مشہور ہے کہ وہ مار دی اور اس کی صحیح ہے آپ نے سلیم میں اس کے ادار کو باہر ہے اور سرف کو صحیح قرار دیا تو ہمارے لیے یہی کافی کہ ہم اپنے عقیبے کی اثاث ان احادی سے سیاح سنا دیں یہ سیت نہیں سے ہمارے عصیبے کی متعارف یہ ہمارے لیے اس کے لیے بہت الجنے کی ضرورت نہیں اس مشکل کو یاد رکھے جو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیش کیا وہ کیا فرما دے فرماد ہے کہ یہ جو اہل رائے ہیں جو اپنی خواہشات کے غلام یہ آگا اس حدیثوں کے فکر ان کا وسیلہ کیا ہوگا یا حکومت تمہارے پاس آئیں گے یادیں گے تم سے ملازمے کریں گے تم اسے گے برفے کریں گے دل قرآن قرآن پر پڑو تم بس تم تم کو پکڑ کر کے سلندر کی حدیثے پڑ خریند سننا تھا آئیے تم اہو <أَيِّعُوهَا> ہے اس لیے کہ سنت کا جو میدان ہے سنت کا مقام ہے اتنا قطع ہے کہ سنت نے ان کو تھکار دیا ان کو آگے کر دیا ابھی خریدا ہمارے بالکل صحیح بات اور حد سے اور سننا تو کار دیکھنے والا کتاب بڑی کا کتاب یہ فار دن اللہ سنت رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نمبر کی سنت کتاب اللہ پر قاضی اور حاکم کتاب عملہ سنت رسول پر قاضی نہیں ہے حاکم نہیں امام بیکن قول نقل کیا اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ اس قول کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ حدیث اور کی تشریح تشریح کے بغیر مدد کی امید اور قرازی رہے مدن آپ کے سامنے آئے جائے اس کو آپ پڑھے اور سمجھیں تو فائدہ کیا حدیث ساتھ ملے گی متن کو وادہ کرے گی شرح بیان کرے گی آپ سمجھیں گے تو مسائل حل ہوں گی سنت کافی ہماری جو حجیز کے انکار کرتے ہیں منحص دائر اسلام سے خارج ہے وہ جس طرح کا لیکن آپ کا حق یہ ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے چندرا کے نمبر کی حدیثیں پیش کرتے جب اپنے موقف کو دھیان کرتے جاؤ کوئی ماننے یا نہ ماننے عبیزیں گے خود سے قائم ہو جائے گی اور ان شاء اللہ آپ بری بڑھ ٹھیک ہے اور سوفا خلاف یہ ہے کہ یہ بیچارے صحیح عزیز کو نہیں مانتے لیکن ضرور مافی کا انکار کرنے کے لیے ایک عزیز کا سہارا لیا جس کو محدودی کو ذریعہ صحیح بولی مانتا اپنی مطلب کے لیے اگر ہے تو وہ قابل قبول بھی ہے قابل بیان بھی ہے کہ بڑے قابل طرف لوگ چاہے لوگ قابل طرف ان پر سرک کھاؤ میں تو ترق کھانے کے ساتھ ساتھ جب ان کو دیکھتا ہوں تو خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرا ایمان تعبار ہو گیا کیونکہ میرے چدمبر کی یہ پیش گوئی بھی, بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا رو ٹیک لگا کر باتیں کریں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے حقیق کی ضرورت میں اللہ کا چرمبر کی پیش گوئی میں اپنی نگار سے دیکھتا ہوں یہ شخص جو حدیث کا منکر ہے یہ میرے پگمبر کی پیش گوئی کی صداقت اور کی نشانی ہے کہ میرا ایمان تازہ ہوگا ایسے لوگوں کو دیکھ کر تلس بھی آتا ہے خوشی بھی کہ ایمان تازہ ہو گیا اور ایمانے بہار آ گیا اب وہ کون حدیث ابڑی ماتا کی حدیث کہ اللہ کے پگمبر کا پرمان ہے لا ماتار کو اندر اللہ شان ولا اللہ ان لا سب نے بڑھی ان نے مادہ کی ہوگی نہ تو خود خاص ان لا رسر نہ ان لا سب اور مادی نہیں ہے مادری نہیں ہے مگر عیسا دن بھری عیسا مار اور کوئی نہیں وہ گھر پہ نے خود شادی کر دیا مادی تھوڑی صرف عیشا اور وہ تم مارٹی ہے یا آئے گا تو وہ اللہ کا نظیف ہے اور کوئی شخصیت نہیں تو بھائی تمہیں اللہ نے حادیثی سخیت مارتی کی تفریح نہیں تھی لیکن ضعیف حقیق کی دل کو میں تم کو پسند یہ حدیث محدود کے مسالف بڑی اس حدیث کو امن صافی رہنما ایک شخص کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد محمد ابن خارد اور جن دے نے بھی کہا کہ شخص مجبور مجہور اس کی سفر میں اتنی حالت غیر معلوم مشہور ہے اور سرد میں مجھور عامی حادث اس کی عظیم ضروری ہوتی ہے ادھر ذریع افاظ لوگوں نے سہارا دینے کی کوشش کی کہ اس سے روایت کرنے والی ماں شافی امام شافی چونکہ ایک بڑے محدث اور ایک محدث اگر کسی راوی سے حریف روایت کرتے تو اس کا روایت کرنا اس کی جہالت کو ختم کر دیتے ہاں تو ہمارے یہ فائدہ لکھا کہ اگر ایک محدث کسی راوی سے روایت کرتے تو ان کا روایت کرنا اس کی جہالت کو ختم کر دیتا لہٰذا امام شافی نے کر محمد ان خالد سے اس عدیز کو روایت کرنا اس بات کی گہریل ہے کہ یہ مشہور نہیں بلکہ مارک پہلی بات ہے یہ کہ اس کا ذور برفرا اور محدود سین کی ایک تصویر کے مرا اس قسم کی, کی عدیش کو دہلی نہیں کہتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس عدیز کی سہت کو تسلیم بھی کر لے قبول بھی کر لے تو پھر بھی اس حدیث کو مسئلہ عدیض سے جمع کرنا ممکن ہے تصدیق دینا ممکن ہے اور وہ یہ ہے اس تدلیف ان کو فکر رہ کے کوئی بات نہیں مگر کیسا دن بڑی ہوسروم جو بالکل معصوم ہو معصوم ہونا صرف نہیں ہوا ماہدی کامنٹ کیسا رکھنا ہو اس کا مانا یہ نہیں کہ ہم کو مادی ہو نہیں سکتا دیکھیے اللہ کے درمپوری ایک صحیح عزیز ہے آپ نے شاپ علی تم مسلمت میں سنت خلاف محدود جین آپ نے ان چاروں خلاخی کو محدود جین کا مار دیجیے اور محدود جین چمائے مادری علوم کے شدید بھی مار دی عمر اب نے خطاب ہے عثمان بھی علی بھی مار علی امرتبا بھی اس عدیج سے ان چاروں کو محدود کہنا سارے دور حقیق سے مادری رمان سامع نے کرام یہ قرآن سندہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے ایچ ڈاٹ کام اور مادری نہیں, نہیں ہے مگر اس میں اور کوئی باتیں وہ گرپتی فضری خود ساری کر دیو کہ کوئی افلام دی کوئی صرف سرخیشور اسلام بازی اگر تم ناٹی ہے یا آئے گا تو وہ اللہ کے ندی سے اور کوئی تفریح نہیں تو بھائی تمہیں اللہ نے آدمی صحیح ہے مارتے کی توفیق نہیں لی تھی لیکن غریب حدیث کی تنظیم تم کو بتا دی یہ حدیث محدود رسول کے مسالے غریب عزیز سے محمد ایک شخص کو راج کرتے ہیں جس کا نام ہے محمد بن خالد گندی محمد بن خالد گندے محدود سنگھ نے بھی کہ یہ شخص مجہور ہے اس کی سفر کی حالت غیر معلوم مجہول اور صنعت میں اگر مجہور ہے اس کی امید تریف ہوتی ہے افغان لوگوں نے سہارا لینے کی کوشش کی کہ اس سے روایت کرنے والی نام شافی نام شاخی شروع کرتی بڑے محدث ہیں بڑے ایک محدث ہے جب کسی ناجی کی ہم روایت کر دے تو اس کا روایت کرنا اس کی جہانت کو ختم کر دیتے باقاعدہ کاغذہ دکھا اگر ایک یا دو محدث کسی ناجی سے روایت کر تو ان کا روایت کرنا اس کی جہادت کو ختم کر دیتا لہذا ایمان شافی رحم اللہ کا محمد ان کے خالد سے اس عدیز کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھائی محروم نہیں بلکہ معروف تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا ضور فرکار اور محبت کی ایک کثیر دماغ اس قسم کی عادیز کو دہلی سے کہتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس عدیض کی صحت کو تصویر بھی کر لیں قبول بھی کر لیں تو پھر بھی اس عزیز کو وکیل عزیز سے جمع کرنا ممکن ہے تصویر لینا ممکن ہے۔ اور وہ یہ ہے اس عزیف میں جو ذکر ہے کہ کوئی بات نہیں مگر عیسیٰ بن عیسا دن بھر شروعات کامل جو محدید معصوم جو بالکل معصوم معصوم صرف ہو معصوم ہونادی کامن عیسا نسل ہو اس کا مانا یہ نہیں کہ اور کو مادی ہو نہیں سکتے لیکن اللہ کے صحیح عدیق ہے آپ نے فرمایا علی تم نے سننا تین بس خولا واشدین محدید آپ نے ان چاروں خلاف راشدین کو محدودیت کیا کا دی جی اور شدید بھی مار دی عمر خطاب بھی مار ہے عثمان خانی بھی مار دی علی احمد بھی مار اس عدیت سے ان ساروں کو مہدی کہنا ث ہوا اور اگر اس حدیث کی عموم کو آپ لے کہ مادری کوئی نہیں سوائے عیدا کے تو یہ حدیث بھی پاتے لوگ لیکن نہیں اللہ کے برندر میں جو قرض قیامت خبر دی ایک مادی کے دھو کی وہ آئے گا کیونکہ اللہ کے دھلندر کی خبر آپ کی پیش گوئی ہے لیکن کیونکہ اس وقت ہم بھی آگاہ آپ کا وہ محمد ابن عبداللہ جو مادری ہوگا وہ نہیں ہوگا. نبی معصومبی ہوتی یہ یا ما دیے معصوم اردو سیاحت کی فرح صاحب ہوگی کیونکہ ان کے بات یا ان سے پہلے ایک ایسے ماہدی کہنا جو امت کی استقامت امت کی اس اور ان کی رائے کے لیے کام کرے گا اس کے لیے حدیث میں کوئی امتنافات اور کوئی تعرض نہیں ادر ٹائم کہ ہم جرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادیت کو سامنے رکھے جن نے آپ نے اس عقیدے کی خبر دی اور پیش بھی بنائی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ ان پر ایمان میں اور ان سے جو ہدایتیں ان سیاحت نے اللہ کے تغمبر میں بیان کی انہیں جانے کی سمجھنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ ظہور ماضی کا زمانہ کیا دور کیا کس سال آئے گا کون سا مہینہ ہوگا جواب یہ کہ اس کا کوئی دور بیاں دے تو کون سا سال ہوگا کون سا مہینہ ہوگا اللہ کے زخم پر یہ خبر لیجیے ہاں اتنا حساب سے ملتا ہے کہ ضرور ماضی سے خبر دو چیزیں بڑی عام ہوں دو چیزیں بڑی عام ہوں رسول اللہ اعظم کا سوال ہے کہ جب آپ اللہ من اللہ من کی مار بلاسل اللہ مافی کو بھیجے گا اس وقت جب لوگوں میں اصطلاحات کی بھرمار ہو مگر یہ مختلف عقیقے مختلف عمل مختلف اصطلاحات کی بھربار اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ذلا حاصل زلزلے بہت آئے زلزلے ہے آئے اور میرا خیال یہ کہ اگر ہم غور کریں کیونکہ دونوں چیزیں رستہ رستہ دو چیزیں اختلافات بھی بڑھتے جا رہے انتشار اختلاف حتہ کے وہ لوگ جو سر بنک کی حامل رہے وہ بھی اس سے بعد نہیں آتے اور تنظیمیں بنا کر جماعتیں بنا کر ہر روز اختلافات میں اضافہ کا سبب بنتے اور زلزلہ کی کثرت سے آیا ابھی حالیہ بھی زلزلہ آیا پاکستان میں ہندوستان کتنا جان لے رہا اور ختم نہیں ہوا یہ جب زلزلہ آیا اس کے تو پندرہ تیس انقم تھر لے گئے ساتھ نے بتایا کہ اب تک ہم گھروں میں سوتے بلکہ بانش ہوتی ہے کیونکہ رات کو کسی وقت جھٹکے محسوس ہوتے رہتے بڑے بندرے اور بڑے جھٹکے کے بعد ہی چھوٹے جھٹکے آتے رہے اور شاید اب بھی آتے ہوں مجھے پتہ نہیں لیکن کم از کم ایک ماہ سے کچھ جھٹکے محسوس ہوتے رہے ترکی میں سلجنا امریکہ میں سلجنا جاپان میں سلجنا یہ خبریں جب پڑتے تو بتایا کہ ضہور امبازی کی جو مدعے پر وقت ہے کو بیان نہیں لیکن جو دونوں جانتے ہیں اختلافات کی کثرت اور زلزلوں کی کثر اس وقت میں ظاہر ہوں ان کے ظاہر ہونے کا سبب ہے اللہ ان کو کیوں بھیجے گے بات وادی ہو گئی یہ اختلاف اور وہ زنزلیں جو لوگوں کی بربادی کا رہے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچانا چاہتے زلزلہ اللہ کا آزاد ہے اور اختلاف اللہ کا اس سے بنازاخلاق جو ہے ایک ایسی محنت ہے جو زلزلوں سے پڑھ کر اللہ رب العزت اس قوم کو بتانے کے لیے آفیزت کا راستہ دکھانے کے لیے اس شخصیت کو بھیجے گا یہاں کئی لوگ جا رہے تھے ایک یہ جھوٹا لائن کوٹری کا کیا معاملے غور شاہی اور سوال یہ کہ محبوب فاطق اور محبوب کاغذ میں تمیر کہہ کریں کیا دلیل ہے کوٹری کا جو مدی ہے ماسکت ہے وہ ہے اس کی کیا دلیل ہے تو اللہ کے نبی کا سن اس کا نام محمد اس کے باپ کا نام عبد اس کا نام کیا ہے گورن شاہی باپ کا نام ہم نہیں جانتے کیا ہے جو ہمارا ماضی ہے اس کا باپ معروف ہے مایوس ہو اس مدہئی کا باب کون ہے ہم نہیں جانا اور میں کہاں آیا ہوں میرے جگہ کے فواد کہ اس کا ظہور جیت اللہ میں ہوگا حضرت اور مقام ابراہیم کے درمیان اس مقدس مقام سے وہ ہوگا اہل مدینہ نے اس میں سے اہل مدینہ نے صرف ہدن دیکھ کر فساد دیکھ کر لوگوں کے مہالک دیکھ کر وہ مکلہ چلا جائے لیکن لوگوں نے اس کا تخوا اس کا عقیدہ اس کی توحید معروف ہوگی مدینہ مرے لوگ اکثر مت کر جائیں گے اس کو تلاش کریں گے بنا پھر اس کو سالیں گے جو آج کر کے جھوٹے نازی ہے وہ خود تعداد کرتے کہ ہندما ہمیں مانو حدماتی لیکن جو فوٹو نافی ہوگا وہ چھپے گا لوگوں کو نظر نہیں آئے گی اس کو لوگ تلاش کریں گے ہر طرح کے کی ایک نماز ہوگی جیات اللہ کے اندر اس میں وہ شخص نماز پڑھنے کی لیے آئے گا لوگ اس کو دیکھ لیں گے اور دیکھ کر کہتا ہوں. اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بہت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت کے وقت اس کے مظالم ان اختلافات کے خلاف تمہاری قیادت میں ہم تہار کریں وہ انکار کریں گے کہ میں اس اہل نہیں میں اس قابل نہیں ہوں لیکن لوگ اظہار کریں گے کہ ہم تمہاری بحث کر کے لیں کیوں اس لیے کے چکمبر اسلام کے فرمان لوگوں کو معلوم ہوگا اللہ کے قدم نے فرمایا تھا کہ بار رئی تو منہ ہو بائی رو ہو و لو ہر خلچ کہ اگر تم ظہور مادی کا سن لو ظہور مادی کا سن لو تو تم چاہو پہ ہو دنیا کے کسی کونے نہیں ہو کسی خطے میں ہو تم بھاگو اور چاہو اس کی فیل کرنے کے لیے چاہے تم کو برف پر گٹنوں کے بل کر کے جانا پڑے برف کے اوپر گڈوں کے اوپر جس طرح بچہ چلتا ہے اس طرح تم کو پورا سفر طے کر کے جانا پڑے جاؤ اور اس کی بہت کرو لوگ اشہار کریں گے وہ انکار کریں گے بلا کر وہ آبادہ ہو جائیں گی یہ ہے ظہور ماضی کی وہ تاریخ جو اللہ کے پم سمجھ اپنے جھوٹے مدعے کبھی وہ پوٹی سے پیدا ہوتا ہے کبھی کوئی لاہور سے پیدا ہوتا ہے ہندوستان سے پیدا یہ سب چیزوں پر سگل یہ ماتری نہیں بلکہ وہ پچار ہے جن کا فکر اپنا گر نے کیا کہ میری امت نے تیز پرچار ہو ان پرچاروں میں سے ایک پرچار یہاں جی جب آئیں گے تو کیا کریں گے بے خود ان کے ظہور کا مقصد کیا اللہ ان سے کیا کام دینا چاہتا حدیث مشہور ہے سید جس نے اگرم پڑے وہ اما کم بلکم مریم آئیں گے اور تمہاری امامت کے تم نے سے حدیث کے گرامی ہے وہ سماتے ہیں کہ امن کم بال اللہ صلو اللہ علیہ وسلم جس کا مانا یہ کہ وہ تمہاری قیادت کرے گا دو چیزوں کے ساتھ ایک کتاب ہوں دوسرا سنیہ سے سنگ مانا یہ کہ جب مافی بنانے ہوگا کہ ساری چکیں تقریب کے سارے بندے ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی کتاب سنت تو سننے سے بس اگر یہ اس وقت حق ہوگا تو آج بھی یہ اگر یہ مذاہب اور یہ افطار اس وقت ٹوٹیں گے اور باقل قرار پائیں گے تو آج بھی ان کو ٹوٹنا چاہیے اور باقی قرار پانا چاہیے کیوں اس لیے کہ حق اور صدق کے بارے میں سننے کے ہر دور کے لیے ایک ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آج حق کچھ اور ہو کل کچھ اور ہو پرسوں کچھ ہو پرسو پرسو. نہیں ساجر سرت تبدیل ہے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پال اختلافات کرو ہر طرف کوئی کہہ رہا قال روحنیفت کوئی کہہ رہا قال شاخر کوئی کہہ رہا کوئی کہہ رہا کوئی کہہ کوئی کہ ہونا چاہیے کوئی ہونا چاہیے کوئی کہ ہونا چاہیے کوئی ہونا چاہیے ہے آپ دیکھ رہے اتنے اختلاف ہیں اتنے اخلاف ہے حساب اللہ کے وجود کے بارے میں اختلاف اللہ کے اصما کے بارے میں اختلاف اللہ کی شفاف کے بارے میں اختلاف اس کی ربوبیت میں اختلاف اس کی روحیت میں اختلاف اتنے اختلاف اب ضروری ہے کہ اس انت کی لازنائی ایک ایسے شخص کے ذریعے جب بالکل صحیح علم اور خالص چیز پیش کر کے اس اختلافات کو اس کاغاز کو ختم کرے اور قائم کرے یہ ایک مقصد ہے امام ماضی کے ضہور کا وہ بہت ویڈیو آئیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ وہ لوگ کے سامنے پیش کریں گے ان کی اصلاح کریں گے ان کی تربیت کریں گے اور جو بڑے حق ہے وہ بالکل اجاگر ہوگا بالکل اجاگر ہوتا ہے رسول اللہ کا زبان ہے کہ جن العرض قسم عدل کما ظلم ظلم وہ زمین جو اس کے پہلے بڑی بڑی تھی ظلم سے اور چوٹ سے اور تاجر سے امام ایماندازی اس زمین کو بھر دے کے عدل کے ساتھ وہ انصاف کیا اب یہ عدل کیا ہے جس عدل سے ایماندازی نے اس زمین کو بھرنا وہ عدل کیا ہے وہ عدل ایک ایسی جی حقیقت ہے جس کا اجلاس ہر شعبے پر ہر شخصیت کے ساتھ اگر عدل کی بات ہو ہوگی کہ عدل کرو انصاف کرو تو اللہ کے بندوں ادل کرو تو اللہ حقدار ہے وہ اللہ ہے اس کا مائنا یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو پوجو اور ہر قسم کے شرک توبہ کرو اللہ کے ساتھ یہ عدل امن مزین اعظم اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے یہ عدل اس کا اطلاق تھوڑا کسی اگر اللہ کے ساتھ یعنی توحید کی اقامت اور شرک کی بحث سنی کہ میں گے پوری زمین کو ادب سے کھانچیں گے ہر طرف توحید ہوگی یہ قبرے یہ نداح یہ درگاہیں جن کو پورے دار ان تمام کا خاتمہ کردم اللہ کی ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ ادب کے دوسرے مستحق محمد ماڈل کیا ہے کہ ان کی افراد کرے وہ اللہ کے رضور ہے اللہ کے نمائندے ان کو اللہ نے دین دیا دین دے کر کیا جائے اس دین کو لے لو اس کو مان لو اس کو قبول کر لو اس کو اپنا لو اس کی افراد کر لو یہ ادل جنگ اور عزم اس تم کا وہ پوری زمین کو بھر دیں گے عدل و احصاف کریں ہر شخص کے ساتھ جو عدل کا اطلاع ہے اسے پورا کریں گے اسے پورا کریں گے ہم یہ پورے ہو گی اور امامت کتاب اللہ سے ہوگی اسلطنا سے ہوگی تو اللہ رب صاحب اتنا راضی ہو گا اتنا خوش ہو گا کہ اس قوم کو اس امنت کو انتظام دے گا کتنا انتظام رہے گا کہ محمد الرسول اللہ عالم کا سمان ہے کہ ان بھی مال تقیق کرے گی حقیقت ہی ہوگی کہ زمین اپنے خزانے کھول دے اپنے خزانے کھول دے گی اندر کے بندہ کا فرمان ہے کہ لوگ سب کافی رشائی آپ زمین کے پیسنے کوئی نئی اندر باقی نہیں بچے گی سب آ رہا ہے زمین کا سونا زمین کا چاندی زمین کے بازارات زمین کے شرارت زمین کی نظر سے باہر سردیت کوئی چیز اندر نہیں رہے گی سب آ رہا ہے اور ایک شخص ایمان ماردی کے پاس آئے گا کپڑا لے کے دے کر لیا برتن لے کر چاہے وہ کتنا پڑا ہو کہ مجھے اس میں سونا دو مجھے اس میں کھانا ڈال دو میرے ہاتھ ڈال دو جو, جو برتن لائے گا جو کپڑا لائے گا اماز مہندی کے باندھ رکھے گا اماز مہدی اس برتن کو اس کپڑے بھر دے اتنا دے اللہ کا نگمبر کا سمان ہے خون ہو یا مہدی آسانی مجھے مار دو مجھے سونا دو امام مہدی خود دے لو بھر ایک حیب میاں سمجھتی ہے کہ ذخ سے علم سے ہار ہے امام مہدی مان تقسیم کریں گے بالکل غرض کوئی فقیر نہیں رہے گا سب مانتا رہے حقیفیا آپ نے پڑھی ہے اس وقت اتنی خوشحالمی ہوگی کہ لوگ مارے مارے پھیل رہے ہماری سکاط کوئی لے لے لیکن سکاط وصول کرنے والا کوئی نہیں کیوں سرگ رہے گی ان کی قیادت کریں گے کتاب اللہ کے تھا اور سن لگے رسول اللہ کے تھا آج تمام ترمحود سے اس شرک اور تقریب کے بند وہ لوگ پریشان ہیں کیوں ادھر خالد رحید میں کتاب اللہ نہیں سننا رسول اللہ نہیں کتنا سوکیبہ تھا اللہ اکبر رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے اس وقت امن اتنا ہوگا کہ ایک شخص جانا اور اس کا فو ہاتھ کے بو پر پڑ گیا اور ساتھ اسے کچھ نہیں کرے گا نہ بکری اور بکری اور شیر مل کر پانی کیے اور بکری کو گھیڑی سے اور شیر سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوس اللہ کا سنانے کہ اما خطرہ حکم دے گا کہ کوئی بندر تیرے اندر کوئی تانے پالے کوئی بیج گوائے تو انہیں اگانا ہے چاہے ٹنگے مرمر کی زمین ہو پتھر ہو کیا پھر پہاڑ ہو یا رات ہو یا جی نرم زمین جیسی بھی زمین پانی دے یا نہ دے سورج کی دھوپ پہنچے یا نہ پہنچے چاند کی کان پہنچے یا نہ پہنچے کھاد ڈالے یا نہ ڈالے سفائی کا استعمال کرے یا نہ کرے پر کھانا اگانے کی نیت سے کچھ پر رکھے گا میرا حکم ہے کہ تجھے ابھر ہو اتنی خوشحال ہے رسور اللہ کو حمان ہے تو بادشن باغل کی سارے اسلام کے دور کے بہت زندگی ہوگی جی کتنی مبارک ہوگی جی کتنی خوشحال اللہ صلی اللہ کو حمان ہے اللہ اتنی سناق پیدا کر دے کتنی صنعت <سلام> کہ لوگ ایک بڑا کمبا ہوگا ایک بڑا خاندان ہوگا ایک دانا انار کا توڑ کر جائیں گے اور وہ ایک دانا انار کا پورے خاندان کیلئے کے لیے کافی ہے اور ہمارے اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس انار کی کھلکوں سے خیرنا بن جائے اور کیجئے پس یہ دیکھو کہ یہ فرمان کس کے محمد الرسول اللہ کرا تبدیل آباد اللہ کا یہ اللہ کے تربر کی تربیت کے آثار سہاضہ کرا کبھی سچی سب کچھ سنا کبھی سوال کیا نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب وشال نمکان ہوگا اس مطلب ایک دن پھیل جائے گا اتنا پھیلے گا کہ وہ دو دن کے برابر ہوگا ایک دن دو دن کے برابر ہوگا اگلا دن آئے گا وہ اور پھیل جائے گا وہ ایک دن ایک کے برابر ہوگا اس سے اگلا دن آئے گا وہ اور پھیل جائے اور وہ ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اس ایک اور دن وہ اور پھیلے گا اور وہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو گئے صحابہ ایک کسی نے پوچھا اس کی باز کیا تو اس کا سبب یہ سب کیسے ہوگا کیا نظام ہو ہوگا کہ تبدیلی کیسے آئے گی کیوں آئے گی کی؟ کسی نے سوال نہیں کیا ہاں صحابہ نے پوچھا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے دن پا لیا جو ایک سال کے برابر ہو ہوگا تو اس دن ہم نماز کیسے پڑھیں گے اس دن ہم نماز کیسے پڑھیں دیندار اللہ کے سمند نے پڑا دیا یہ خود آ کر رہے ہوئے پتھر پر نکل لیکن ہم یہ پوچھیں کہ ہم انار کیسے کریں اللہ کے فن میں کھڑے ایک انار کو رو جائے گا اس انار کے دانے اس کا پھل پورے کمبر کے نکال دیا اس انار کے چھل ایک خیرمر بنانے کے کام آ گیا بڑا ہوگا کتنی فراوانی ہوگی یہ سب کچھ کیوں کہ اللہ کے نمبر کی, کی سنبت اور کتاب اللہ کی ہاتھ میں یہ سن اسی دور میں اس وقت آئے یقیناً آپ نے سنا ہوگا صحیح روحانی کی ہوئی صحیح مسلم کی ہونی رسومت اللہ رسم کا سرمانا ہے کہ نمز میں ابن مریمہ قما بخش سے ہر چمل بخش سے پا یہ سر اسمام ناگل ہوں ان کی دو کس ہوں گی ایک یہ کہ وہ حکم ہوں گے دوسرے یہ کہ مقصد ہوگی مقصد کا معنی عادل اور ادب کا معنیٰ آپ نے سن لیا اور حکم کمانا فیصلہ کرنے والے کتاب اور ہاکامند اے یا اے یاکم کتاب بلس اس دور امام محدید کا وہی بار اسلام کا وہی بار اسلام کا کیونکہ اسلام امام مہدی کے گزرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے محدود کی عمر ماہجن کے حوالے سے ساٹھ سال کی ہے اور عیشمان کی عمر چالیس سال ہوگا ہاکامند یق یاکم وہ قرآن جی کے فیصلے اور زہرا سکندر کسی ایمان کا مسلم کو نہیں ہو کسی پیر کا کسی پیر کے سلسلے سے متنصب کو نہیں ہو وہ سکندر سکندر کی شرح میں رہنے پکمبر ہوتے ہو یہ دور کی یہ کی اسباب سے یہ الحمد للہ یہ فکری طور پر بات میں سمجھ پر سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دور مادی کی جو آسان ہے اللہ کی نیند ہو اللہ کی لگا کی اللہ کے جنم کے الفاظ ہے کہ گرد اور ہر ہو سا کے وہاں اور سا کے وہل اراد ماضی راڈو ہو کون ہو بھی جو آسمان پر کہتے ہیں اور ہو بھی جو زمین پر ہے ایسی شخصیت کردار موجود صاحب تمام آفوان والوں کو اور تمام زمینداروں کو انہوں محدتی سے کر دیں سب شادی سب ان سے خوش اس میں باتیں اور غلط ہیں لیکن وقت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس موضوع کا دوسرا حصہ کتنے دجال نہیں اگر ہم سبھی جانتے تھے تو کتنے دجال جس کا سال مارتے ہے وہ بھی ٹیسٹ کر دوں اور بجار کے بارے میں باقی پوری تاریخ وہ کسی اگلے پروگرام کی رکھوں تاکہ سدھ میں بجار اس کو سمجھنا بہت ضروری بجار کے حوالے سے بجان کے حوالے سے بہت سی چیزیں بتانا ضروری تو میں صرف اس میں حل کرتا ہوں چونکہ گاندھی کے موضوع کو میں سمجھنا چاہ رہا کہ اسی دور میں سدان کا کتنا بھی اہم ہوگا اور اتنا بڑا موہنت ہو بڑا موہنت اللہ اسے اس تقریب دے دے گا لوگوں کو اپنا کے لیے لوگوں کا امتحان دینے کے لیے اس کو طاقت اضافی طاقت دے دے گا اس کی طاقت یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی چنم بھی ہوگی اس کی طاقت یہ ہوگی کہ اپنی انگلی کے اشارے سے لوگوں سے مار بھی دے گا زندگی بھی کرتی اللہ تعالی اس دکھاس کو لوگوں کا لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنائے گئے لیکن امتحان کا کیا ماننا اس مسئلے کو سمجھا امتحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں دین بیان کر دی. دین بتا دی اب ہم سب کا خریدا کہ اس دین کو قبول کر لیں دی. اس دین کے خلاف کوئی مت کوئی بہرو کوئی شوق کا بعد اور اس کے بعد قرآن کے حدیث کے خلاف ہو انتہائی کی کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے سینے سے قرآن کو لگائے کو حدیث کے لگائے کو, کو اور کسی شوق کے بعد کی کوئی پرواہ نہیں کرو مثلاً مطلب اللہ باب نے یہ بلایا کہ ان میں رہ صرف اللہ کے پاس دل میں رہے صرف اللہ کے پاس اب کوئی شخص آئے اور وہ آ کر کہے کہ میں دل کے راز جانتا ہوں مجھے معلوم ہے تمہارے گھر میں کیا ہے تم نے ہاتھ کو کیا کھایا کیا ساکھا اس قسم کی باتیں سمجھ لو کہ اللہ میرا امتحان ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں یا اس شخص کو مانتا ہوں لیکن مرین فلانے کے دور ابن سیاد ابن سیاد کچھ لوگوں کا بخش شاید یہ میں جان تھا اور اس کے بارے میں خبر عام تھی کہ وہ دل کے ڈریس جانتے دل کے افراد جانتا اللہ کے درخت نے کچھ صحابہ کو ساتھ دیا ہم اکثر اس کو دیکھتے چلے گئے اس کے اور اللہ کے درم بتا کہ میں اپنے سیمے میں اپنے دل میں سورہ دفان چمائے جانا اس سے پوچھیں کہ میرے دل میں کیا دکان دکان گئے اللہ کے درم میں رنا کہ ان خبا سوروں کا تمہارے اپنے میں اپنے دل میں میں نے کچھ رکھے بتاؤں کیا اپنا ناپ چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دکھ دن دنیا سے محسوس ہوا اللہ کے دیگر نے جو اچھی چھپائی وہ پہنچ گیا اسی اس نے بتا دیا وہ اللہ کے دیگندن نے کیا فرمایا فرمایا کے عرق کا ادو بار فرم سے اللہ تو اس زمین نہیں کر سکتا کو اللہ نے رکھا اسے آگے نہیں بڑھ ایک آزمائش ہے فتر ان تمام فطروں کا جو سردار ہے سر خیز کو بچائے جنت اس کے پاس جہنم اس کے پاس حیات و موت نوٹ اختیار دے لیا جائے بڑی محنتوں کا مالک خزانوں کا مالک اب جن کے عقیدے کمزور وہ تو خدموں کو دکھائی دیں اور سکھ دیں ہماری قوم کا آنند یہ ہے یہ قوم شرمکار تک کو پوچھتی ہے شرم کا بھی کیا ایسی ہے شرمدا کو سچے کرتی ہے بنان کو تح کر تو کہیں کہ تم پیڑانے کی ہو تو بڑا مشکل اچھا ہے میرے پاس ضرور بھی جنگ نہیں حیات بھی موت دی جو مردوں کے شرمکار کی پیڑانی ہے جا کر تیک حیدرآباد میں جا کرتے ہیں میں پنجاب کے ایک علاقے کی شرم کا کریں گے اور لوگ ان کو پوچھتے ہیں منگے منگے منانگے. لوگ ان کو پھوٹتے نین سے بھرے ہوئے والی سرکار اس واری سرکار دنیا والی سرکار گنا کے ڈھیر لگے لوگ ان کو پھوٹتے حالانکہ کچھ بھی نہیں پائے کچھ نے سوائے مین کے گنا طور کے نکاف کے اور محسوس کے کچھ پاس لوگ ان کو یہ مطلب کہ جان کو دیکھے گی تو کیا ان کا کس طرح مانیں گے اس کو بڑی طاقت خدا خرابی کتنا بڑا فکر اللہ کے فرمایا من تھانا میرے جان پلئی سمندار اگر کوئی شخص یہ سوچ کر جائے چل جا کر دیکھ لوں تماشا دیکھ لوں جان کو دیکھ لے جائیں اس کی بات سن لے جائیں فرمایا کہ وہ میری امر سے کھا دے بڑا وہ کم بھی نہیں بڑا ہر خدمت ان شاء اللہ انداز کروں گا جان تو پتا چلے گا کہ پوری دنیا میری بات مان رہی لیکن ایک شخص نہیں مان رہا جس کا نام محمد ہے اور باپ کا نام افلنا وہ نہیں مانتا میں کہے گا مجھے اس کے پاس لے دوں بڑے اس کے تیز ترین سبر ہوں گے پوری دنیا گھومے گا مک مدینہ کے علاوہ مجھے اس کے پاس لے جائے طرح سے لوگ اسے اس کے پاس لے جائیں گے سجان پوچھے تشہیر نہیں مانتے اس نے کہا وہ کہیں گے کہ پہلے میں تمہیں نہیں مانتا اب میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں اور نہیں مانی پہلے سے زیادہ نہیں مانی کیوں وہ کہیں گے کہ میرے سے جمپر نے تمہاری کچھ نشانیاں کی اڑکی देख انہوں نے اب دیکھ بھی لی پہلے سنی تھی آپ دیکھ لی میرے پر نے میری یوم میں سجال دائیں آج سے کانا ہوگا پرمپر کے جنم بر نے کہ اس کی دائیں آپ جو ہے کان کافی ایسی ہوگی جیسے پڑا ہوا انگور اس طرح رکھی ہوگی بہت جیسے انگور پڑا ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دائیں آٹھ ہوگی سنا کے میں نے گوبھی دیکھ لی نے گا میرے کے ماتھے پر کافی بکھرا ہوگا میں نے گوبھی بھی لی میرا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ کوئی کے ساتھ ہے کوئی محروم اس کی میرے کرمپور نے خبر دی ہم لال اکبر مجھے کہنے دیجیے کہ محمد عبد اللہ بچے گا بچان کے فطرے سے صرف ایک ہی سے اور کون کی حدیث وہ میرے کرمپور کی حدیث کا عالم ہوگا اس حدیث کی فرقت سے بدام کے خط ہے بدضام کہے میں تمے مار دے سکتا ہوں کے مار کے دکھاؤ اشارہ کرے گا مت مر جاؤ تو مر جائے گا لوگ میں اس کو چلا دے سکتا ہوں اٹھا دے سکتا وہ کہے گا اٹھا کے دکھاؤ اشارہ کرے گا اٹھو زندہ ہو جائے پھر سامنے کھڑا کر لے گا اور پوچھے گا اب تم نے مانایا یا نہیں مانا میری طاقت کو میری قدرت کو اور میرے سب بنے کو قربان کراؤ قربانی کے میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ تم کوئی کے احساب ہو کیونکہ شہم املام کا فرمان ہے کہ امرفریا سے لوگوں کا امتحان دینے کے لیے حیات اور موت کا بھی ہتھیار دیں فطر اقام سے کون سی جا رہی اللہ کے جرمر کی سنت اور اللہ کے جرمر کی حدیث بداز کی علم سے اس کی نشانیاں اس کے فتنے اس کے محاورے بچنے کا طریقہ یہ الگ موضوعات ہے یہ ان شاء اللہ آئندہ کم رکھتا ایک عزیز سنہے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا وہ آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں وہ حدیث ایسی ہے جو میرے پیارے اور سچے مسلق کے سینے پر ایک سنگ رہے امتیاز میرے مسلک کی حکامی کا ہے وہ حدیث مسلک حدیث کی ثقافت کا ایک زندہ اعظم اور زندہ نشارے نہیں مانتے اس کے حوالے محرا ہے تو صحیح بحانی کے نہیں ہیں کہ ایک قبیلا بنو سمیل بنو سمیل مجھے اس قبیلے سے بڑا پیار ہوگا محبت ہو گئی جب سے میں نے اس قبیلے کے بارے میں اللہ کے کنمبر کی تین باتیں سنی اور سوال مجھے اس قبیلے سے پیار ہو گئے محبت ہو جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ تین فرمان سنی ایک مانجئے جی کہ انہ کے جگہ مختلف میں آئے ایک طرف مال کا ڈھیر لگا یہ مال کہاں جائے صحابہ نے کہا کہ یہ بلو تمین کا سب ہے انہوں نے بھیجا امنا کے میرے خوش ہوئے اور صحابی بنایا کہ ہاں یہ صبر کا تو قوم جی ہے یہ تو میری قوم کا سب کا تمیم میری قوم ہے جس کئی سب کا یہ انا کے دکھا بلو تمین کو اپنی قوم قرار دی جی میں سنی سے پیار دوسری بات عمر من عائشہ سیخا کے پاس ایک لوڈی تھی جو بنو سمی کی تھی اللہ کے درم پر جب یہ بات سانگی کہ یہ نوی بنو تمین کی عائشہ سے کہا کہ عائش کیا عائشہ اس کو آزاد کر اللہ کے تلم اسماعیل اس ماہر کے اللہ کے جلندر اسماعیل کی اولادم تھی مانبن السلیم اللہ کے جلندر کی قوم ہے محمد رسول اللہ کی قوم ہے اسماعیل علیہ السلام کی زرعیت اور ان کی اولادم تھی دو باتیں فرمایا ابھی سن کر دنیا ان سے اور پیار پڑے گی فرمائن میں نے یہ سنا اللہ کے جنم الرمایا بن السلیم وہ قوم ہے وہ پبیلا ہے وہ ہماری پوری امت میں کے مقابلے میں سب سے سخت بند د کا سب سے زیادہ انکار کرنے والے اس کا مقابلہ کرنے والے اس خطمے کی ترقی کرنے والے اس اب ان مریم کی قیادت میں امام مرجو کی قیادت میں نکال کے خلاف کرنے والے سب سے سخت بندی دوں گی فرمانے میرا پیار اور بڑھ گیا ابھی ابھی جو میرے مسلک کی صداقت کا ایک نشان ہے اس سے کچھ باتیں معلوم ہو ایک بات یہ ہے کہ بنو تمیم بڑے افضل کیونکہ تجار سب, سب سے بڑے فطر سب سے بڑے فطرے کے خلاف جو سب سے بڑے ہو گے تو سب سے افضل ہے کیونکہ یہ حدیث بنو تمیم کی افضلیت ان کی فلتری کی زلیم دوسری بات نفادت ہوئی کہ بنو تمیم اللہ کے تگمبر کے دور میں موجود تھے ان کا سڑک آیا اور اللہ کے تمبر نے کہ یہ میری قوم موجود تھے تیسری بات یہ معنی ہوئی کہ بھلو زمین کیا تک موجود رہیں گے کیونکہ انہوں نے سدان کا مقابلہ کرنا نفریا کے مقابلہ کر لیں بلکہ یہ لوگ سدان کے خلاف سب سے سخت اور بھاری یہ سب باتیں بالکل بڑے اور مانو زلی وہ بھنو زمین آج ہی موجود سے پچانوے تک رہے میں نے سعودی عرب میں اس قوم کی خبر لگائی کہاں موجود ہیں سعودی عرب میں ملے بری زمین کبھی مل گیا میں نے ان کی شخصیات کو دیکھا ان کے افراد کو دیکھا سب کے سب محفوظ ہے سب کے سوائے یہ ہے میرے وطل کی ثقافت کا ایک اللہ سے پھیل جاؤ اور سب کچھ چھوڑ کر اس سائنے کے اندر آ جاؤ اگر کچھ نام سننے کے ساتھ میں ہو تو نمبر ایک امام اللہ شیخ محمد ابن عبد البہاد بن سمی کے ان کے منحص ان کے عقیدہ ان کی دعوت ان کی تحریر ان کا اتباع خندر تقلیف کی نفرت یہ تمام چیزیں ان کی کتابوں سے اگر میں شمس دوسری شخصیت شیخ اب عزیز جو نادینہ ہے اور کئی سال سے میدان انفاق میں ہٹ کے خطرہ کرتے ہیں خطیر میں حج سے امام میں حج کئی سال ہماری تعلیم کے زبان نشان میں سیاست اور ذہاروں پر ہماری قیادت اور سیاست کا پوری دنیا آگے ہٹ کر ہماری قیادت میں ہوگی مکہ ہمارے پاس مدینہ ہمارے پاس اللہ کی امامت ہمارے پاس مسجد مبی کی امامت ہمارے پاس تحید ہمارے پاس سرمت ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس حمیز ہمارے پاس حق کی امامت اور سیادت ہمارے پاس اگر یہ حق نہیں ہے دنیا میں کوئی حق نہیں اس عظیم مسلم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سوجنے کی توفیقور سے کمرہ حق کو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکے اور باندھے ان شاء اللہ اس موضوع کو پورا کریں گے اللہ رمضی سنگر سننا اور حیثیت کا عقیدہ اور وہ تمام جن کا ذکر قرآن میں ہیں ان کو اپنانے ان پر عمل کرنے ان کی تفریح کرنے اور سراہ تکلیفیں آتی ہیں ان کا فخر کرنے کی تفصیلات لہٰذا مصر اللہ علیہ و رحم اللہ بسم اللہ, وصلاح وصلاح رسول اللہ جمع اللہ کے رستوں میں سے ایک رخصت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کے فراہش تم پورے کرتے ہو اس طرح اس کی رشتوں کو بھی قبول کرو اور اس کی رسطوں پر بھی عمل کرو جمع بین اصلاحین اللہ کی طرف سے ایک رخص ہے جو ان موقعوں پر جو ہے وہ پوری کی جا ہے احادیث میں موجود ہے نمبر ایک سفر نمبر دو بارش نمبر تین مرد یہ جنگ رخصتیں ہیں جو احادیث میں جان ہوئی ہے جنگ بھی ہے تو مرد جنگ بارش اور سفر یہ وہ رخصتیں ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے ان کی بنیاد پر چنوتے کے ساتھ میں کی جا سکتی ہے زہر کی مال اثر کے ساتھ اور مرد کی اشار کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے یہ تمام چیزیں احادیث کے ساتھ رفلیہ میں نہیں جانتا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے میرے نزدیک واضح کا کیونکہ میرے نزدیک اور میرے لاجے کے مطابق اللہ کے دلندر کی ایک نماز رف الہر میں بغیر ثابت نہیں جب اللہ کے دمبر میں کبھی نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑوں میں اس کو واجب بھی سمجھوں گا اور ضروری ضرور کیا جائے آپ کا بھی ایک فرتا ہے اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے لیکن حقیقت میں ایک پھرتا ہے ایک لفظی بحث میں انفکر کہ امت سے علیدہ ہوگئے فرقہ بنے گا اور جہاں بچہ سمان ہے کہ وہ بھی قرآن کو مان ہیں میں اس کو نہیں مانتا وہ قرآن عدیز پیش تو کرتے ہیں لیکن اس تعمیر اور تصویر کے ساتھ جو ان کا ایمام کہتا ہے تو یہ ایک قرآن کا منظور اور یہ ایک قرآن کا مفہوم منظور تو وہ قرآن عدیم کا پیش کرتے لیکن مفہوم اپنے امیر کا پیش کرتے یہ بھی تقریب ہے یہ صبح اگر امام دو کا پڑ ہو تو مسافر دو رقاف بھی پائی ہے سفر کرنا اس کے لیے افضل ہے لہٰذا چیز پائی وہ دوڑ پھول کے امام کے ساتھ لیکن اگر کوئی شخص گزارش ہو جائے کہ میں بیمار ہوں فروغ بڑا چیز ہے تو کسی کے گزارش کرنے پر دعا کی گڑ سکتی ہے اللہ کا خطمہ دینے سے ایک آرامی نے آ کر کہا کہ ٹائپ پڑ چکے بارش کی دعا کریں اللہ کے جب اسی طرح دعا کر جب کوئی دعا کا پخانہ کرے تو دعا کرنے بھی چاہیے بس یہ اجتماعی شکل ہے نماز کے بعد فور یہ اللہ کا کمرے ثابت نہیں اور صحابہ کے عمل سے صحابہ کی عمل سے ثابت ہے باقی رہا عورت کا کسر تو گاڑی اور نباس اس کا کسر پانچ خبروں کے ساتھ پانچ خبروں کے ساتھ بدل کرنے کے لیے حج بدل کرنا ہوا میں نے حج نہیں کیا ہے تو اس کے لیے کیا حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود حج کیا نبی رضوان کو دور میں حج کر رہا تھا اور دوسرے کیلیا پڑ رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنا حج کیا اس نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ اپنا حج اس کا حج تو حج برا کرنے والے کی ضروری ہے کہ اس میں اپنا حج کیا ہوتا ہے کسی بھی مسجد بنا جا سکتی ہے یا نہیں اگر یہ زمین حکومت کی ہو اور کوئی اس کو گھیر لے تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ نبیر اسلام کی حمید ہے من احاطہ خرید کہ جو کسی خالی زمین پر دیوار گھیر کر دیوار بنا کے اس کو گھیر لے وہ اس کی ہے لیکن اگر کوئی زمین کسی کی ذاتی نے قیمت ہے تو اس پر مسجد ہی بنائی جا سکتی چاہے کچھ بھی ہو دنیا کے, بھی جاتا ہے؟ کے ہے اللہ کے نرم کی سنت سے ایک یوزان ثابت ہے لہذا ایک یوزان دینا اللہ کے ندی کے مجھے کوئی سننا اگر ایک لڑکا لیکن دونوں کی ہوتی ہے اور اس کے بعد امن کاروبار ہوتا ہے اس کے بعد باہر ہے سوال مانیہ نہیں ہے لیکن جواب یہ ہے کہ حمل کس کا ہے اس لڑکی کو جینا بنے جنا اسی کے ساتھ تو صرف شرح جو ہے وہ ساری تعلیم پر لانی چاہیے اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ شری تعزیم پر نافذ کرے کیونکہ اسلامی حکومت میں شری تعزیل یہ ہے کہ غیر شالی شدہ اگر جنا کر لیں تو ان کو سو کوڑے مارے گئے اور ایک سال کی مرد کو ملک بدل کر دیا جائے لیکن چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے یہ دونوں کو ماں کریں اور توبا کر کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس کے برائے رحم کا بغیر اور بچے کے سمندر ہونے کے بجائے آپ اسے مل نہیں سکتے ایک مہینے کا آروہن